وابشروا بالجنة التي كنتم تُوعدون نحن أولياؤكم في الحياة فيها وفي الآخرة ولكم فيها ما تستطيع أنفسكم ولكم فيها ما تستعون نظلاً من رسول رحيم ومن أحدهم قولاً ممن دعا إلى الله وعني صالحاً وقال إني من المسلمين ولا تذكر الحسنة ولا السجئة يدفع بالنسي أحسن فإذا الذي بينك وبينه أداوة كأنه بلد أليم وما يلقاها إلا الذين قبروا وما يلقاها إلا لوحك عظيم وإن ما من السيطان نتبك عزي الله إنه هو السبيل العليم صالة الله العظيم اور کسی طرح سے سورج بلا تفصیل چل رہی ہے ایکسپلینیشن آگے ہو رہی ہے قرآن حکیم حکیم ایسے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن فسر و بال آپ قرآن کے کچھ حصے کچھ کی تفسیر کرتے ہیں قرآن حکیم اپنی تفسیر خود کرتا ہے کے بات حادی رہی تو آج کے درس میں ایمان وہ جو چار پر مسخر کر رہا تھا اللہ دینن سال اس میں ایمان آ گیا اللہ دینا تالو رکھول ہمارا رب اللہ یہ ایمان اس کے بعد ہم لے سالے آ گئے پھر پر نہ نماز کا ذکر ہے نہ روزے کا ہے کا کا صبر کا اس میں اجرت یہ کہ وہ جو استقامت ہے رسم میں ہوئی امنے سالے ہے پھر اس کے بعد تواسیب الحق ومن حق نمزہ دعوت الا اللہ سب سے بڑی نصیح سب سے بڑی خیر قائی کی سی کیا ہو سکتی ہے کچھ اللہ کی در ملایا جائے اور اس کے بعد سبق کی وہ انتہائی منظر کے نہ صرف دوسروں کی احتیاطی کو برداشت کیا جائے ایک گائے کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ پتھروں کے جواب میں تالیوں کے جوار میں دعائیں دی یہ ہمیں ملتا ہے تو یہ فیچر میں دیکھیے دس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی ذہنی اسلائی انسانوں کے لاکھ ہو سکتا ہے برابر نہیں اس میں ہر آدمی کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے کوئی چیز اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے تو جو مدرس ہوتا ہے اصل میں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے اسے مختلف طریقوں سے مثالیں بیان کرنی پڑیں جیسے اللہ کہتا ہے کزال کا نسبت اس طرح آیات کو پھیل پھینک کر سمجھاتے ہیں اس طرح نہ صحیح تو اس طرح سمجھا رہے تھی جیسے کوئی نجار جو ہے وہ اگر بنانا چاہتا ہے کوئی چار پائے تو وہ ایک دفعہ بھر کے دیکھتا ہے کہ بھئی یہاں پہ کاغیر نہیں آئی اس پاوے میں میں دیکھا نہیں سوراخ چھوٹا ہے یہ لگی بڑی اور پھر تھوڑا سا رندا مارتا ہے اس کے بعد پھر چیک کرتا ہے پھر رندا مارتا ہے یہی ہوتا ہے دس دس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا لوگ بھی مطلب اس کا یہ ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے انگریزی کی مثالیں دینی پڑتی کچھ کے لیے پٹواری کی دینی پڑتی کچھ کے لیے اردو دراصل کرنی پڑتی ہے ملی جلی گی اردو بولنی پڑتی ہے لیکن مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام انسان جتنا نجی سطح پر پہنچا سکتا ہے وہ اس کا حق بات سمجھنے کے لیے ہمیں ہمارے گھروں میں سے ہمارے غلاموں کی مثالیں دیتا ہے ہماری سطح پر آ کر کلام کرتا ہے تو آپ اندازہ کر کے ہمارا حق ویوستھیا بن جائے اس کی مثال آپ سمجھ لیں گے سپر مارکیٹ کس کی ہوتی سپر مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں آپ کو آٹا چاہیے اپنا تھا پیسے جمع کرائیں یا نہیں کریں آپ یہ بات نہیں کرتے کہ یہاں شیمپو بھی کیوں رکھا ہوگا اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں رکھا ہوگا جس کو شیمپو کی ضرورت ہے وہ شیمپو دا, پیسے دا جس کو کوئی توڑیا چاہیے وہ بھی خریدتے درس ہوتا ہے اس میں سپر مارکیٹ کسی نہ کسی کے کام کی چیز نکل آتی ہے جہاں ایسے ضروری ایک جملہ ہو ایک مثال ہو اور وہ لے لے لالا اپنا دیا جلا لے اپنا چولا جلا لے تو وہ یہ تقارہ کرنا کہ سارا تھا سُنی کی ساتہ کا ہو جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے اب چلیے ان اللہ جین تعلق اللہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ تم اچھا تالو پھر اس پر ڈٹ یہ ڈرنا یہ جمنا علماء کہتے ہیں کہ اس استقامت کے اندر قیامت یہ اتنا جامع لفظ ہے آپ نے دیکھا اس میں نماز بھی آ گئی روزہ دیا گیا اسی کے اندر حج دیا گیا اسی کے اندر دعوت دینا اس پر جو بھی اس کے دوازن میں ان کو پورا کرنا تمام عبادات خیر کی طرف بڑھنا برائی سے بچنا یہ سارا کچھ اس استقامت کے اندر آ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا راہ بات پر جم گئے چاہے صرف کس شکل میں ان کے سامنے آئے چاہے کوئی انہیں کس شکل میں اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرے وہ کبھی بھی اس چیز کے لیے وہ آل ریڈی چکے ہوتے ہیں وہ آرڈی کسی کے ہو چکے ہوتے ہیں ان کی کومنٹمنٹ کسی اور سے ہو چکی ہوتی ہے لہذا وہ کسی اور کے سامنے بکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ پکاؤ مال نہیں ہوتے یہ جم جاتے ہیں کسی نئے جمنے میں خیر کا کرنا شہر سے بچنا یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں جیسا صبر کے جیون میں آتا ہے کہ صبر حالت کا آپ اطاج پر صبر کر سبر گزرت یہ تھی کسی نے مار کیا اور آپ خاموش ہو صبر پڑھی جامع طلاق اللہ نے جو دیا ہے اس پر جم دے یہ جمنا کوئی آسان بات نہیں سردی کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پھر وہ اشاروں کی طرح کوئی ٹوٹیاں لگی ہوئی مسجد نہیں ہے پہلے پوزا بھرنا ہے اور وہاں کوئی برد نہیں لگا ہوا ٹمٹماتا ہوا دیا جس میں کچھ نظر نہیں آتا اور وہ پھر پوزا بھرنا اور پھر اس سے وضو کرنا اور وہ مصیبت پھر سردی کے دنوں میں اور اندر جائیں تو مسجد بھی وہاں کوئی گیس کا سسٹم سسٹم تو ہے نہیں مسجد جس طرح ٹھنڈی ہے جس طرح برف یہ سارے کام تو ویسے تو نہیں ہو جاتے جب تک انسان کے اندر اس طرح مت نہ ہو دیر تو یہ ہے اسی طریقے سے گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا اتنے طویل دنوں میں مجبوری بھی کرنا روزہ بھی رکھنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں پھر اسی طرح شر سے بچنا آپ جا رہے ہیں آپ کی نظر پڑی ایک خوبصورت عورت ہے تو دل سے پھر اندر سے تکاضائے میں سب ذرا محل سے دیکھنے کی چیز ہے اس لیے کہ مولوی بھی انسان ہوتا ہے نیک آدمی ہوتا تو انسان ہوتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نیک کے دل میں کوئی امنگ نہیں ہوتی تو یہ بڑی غلط بات ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مولوی کو ساری رفتے کالی نظر آتی ہیں تو یہ بڑی بے کی بات ہے جتنی چیز مولوی کو بھی جتنی نظر آتی ہے کالی مولوی اصل تقاضہ یہ ہے کہ تمہارا دل جو ہے وہ سب اٹریکٹ کرے لیکن تم اپنی نظریں جھکا لو یہ ہے سبر دل بار بار کہہ رہا ہے دیکھ ہے دیکھنے کی چیز ہے بار بار دیکھ لیکن آنکھیں نیچے پردہ گرا لیے کیوں اللہ نے کہا اور اس پر جو سب سے بڑا تقبام ہوگا وہ اللہ کا ڈر ہوگا اسی لیے کہا گیا وہ عماء منخوف مقام عمل نفس آنے والا ہاں وہ شخص جو اللہ کے سامنے محاسبے سے ڈر گیا اور اس میں آپ نے آپ کو برائی سے روک لیا ابھی نل جنت علی الما تو یہ جنت اس کا نکانا ہے اس آدمی جنت اس کا انعام ہے تو اس میں اگر ایک آدمی عبادت کرنے کے بعد مجرد نامرد ہو کر رہے اس کے سارے تقاضے مر جائیں تو اس کی نیٹی کی ویلو بھی کم ہو جائے یہ بات آپ نوٹ کریں تقاضہ اندر شدید ہو پھر وہ برائی سے رکتا رہے اس کی قیمت زیادہ ہو ایک اندر کو یہ کہنا کہ تم جو ہے وہ کسی کو مت دیکھا کرو نظریں با کر رکھا کرو تو وہ تو آرٹلیس کی جیتی ہے جو کھول فور چیز دیکھے تو جی کاٹ اس کے بارے میں کہتا ہے دیر از نو میننگ آف این آرٹ اٹ وڈ بی ناٹ اے کمپنی بائی اے کین کسی کو یہ کہنا کہ یہ مت کرو اس کا کوئی مطلب نہیں رہتا اگر وہ کر سکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ایک نہ مرد تمہیں یہ کہنا کہ جنا مت کرو تمہیں جنت ملے گی ملے نہ ملے تو وہ کر نہیں سکتا پر کو اللہ نے نہیں کہا کہ تم جنا مت کرو صلاحیت یہی وجہ ہے اس میں یہی حکمت ہے اللہ کی شر کو پیدا کرنے میں یار اللہ نے کیوں پیدا کی تم اسے کیش کرواؤ دیکھ کیوں میں نمبر بناؤ جیسے آپ دیکھتے ہیں پیپر ہوتا ہے اسکول میں تو اس میں کوریکٹ انکوریکٹ جو ہے وہ ایک کوشچن ہوتا ہے دس نمبر ہوتے ہیں اس کے کچھ جملوں کو جان بوجھ کر ان کی اسپیلنگ جو ہے وہ جاتے ہیں اور وہ پڑھا دیے جاتے ہیں پہلے پڑھائے ہوتے ہیں امتحان یہ ہوتا ہے کہ ان کے اسپیلنگ آ کر پیچھے کر کے کہا جاتا کہ کے ہے کہ کویکٹ کرو اور نمبر بنا لو اگر وہ تالمیل کرا دے لو گی تو ہمارے ماسٹر صاحب کو اسپیلنگ نہیں آتے دیکھو غلط کہتے ہوں اور سات کو آتے ہیں اس نے اس لیے لکھے ہیں تاکہ تم اپنے نمبر بناؤ اللہ خال کے شر ہے اس لیے اس نے تمہیں بتا بھی دیا کہ یہ شر ہے یہ ان کو ریکٹ تمہیں کو ریکٹ کرنا ہے اور نمبر بنانے تو یہ ہے استقامت اندر تقاضا ہو برائی کا فلم دیکھنے کا دل میرا نہیں کرتا بھی کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ میں جب مولوی نہیں پڑا تھا تو اس وقت میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں بابا اگر کہیں کام بھیجتے تو دیکھتے جاتے تھے کہ بیٹا واپس آ بیٹا اینڈ کر کے ہی جاتا تو آپ کو دل کرتا ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ دل ہی مر گئے یہ میرا لیکن یہ مان نہیں کرنے دے گا میرا مقام نہیں کرنے دے کہ میرا مقام یہ نہیں ہے میں دوسروں کو مانا کرتا ہوں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دوسروں کو روکتے رہیں تو اس کا فائدہ دوسروں کو ہو یا نہ ہو کم از کم آپ کو یہ ہوتا کہ آپ برائی سے آپ کا زمین اتنا کمی ہو جاتا ہے کہ وہ فوراً آپ کو جو ہے وہ سگنل دیتا ہے تمہارے شہانے چاہنے تو تم لوگوں کو روکتے ہو تو وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب اللہ ہے اس کے بعد وہ پھر اس پر جنگ ہے پر جم دیں ملائے کا ہوتے ہیں ان پر اللہ کا خاک ہوا کا کہ نہ کوئی خوف کھاؤ نہ کوئی غم کرو اور خبری لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا فرشتوں کا یہ روز دنیا میں بھی ہوتا ہے اور موت کے وقت بھی جو ہے وہ ہوتا ہے اور جب انسان اٹھے گا تو بھی ہوگا دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ شیطان کے اندر پر عدار نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دور رہ کر بھی انسان پر وہ اثرداز ہو سکتا بس مریضم دل کے ذریعے اور لائف انسان کے دل میں فوج ڈال سکتا ہے تو بروسا ڈال سکتا ہے اپنے معلوم ہوتے ہیں اور اس نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہوتا تو وہ کیونکہ ایک مافا پر فطرت ہستی ہے ہمارے سامنے نہیں آتی ہے. ہمارے لیے غائب ہستی ہے وہ اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے اس کے مقابلے میں بھی انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ کوئی اور ماں پوپل فطرت سستی ہونی چاہیے جو ہمیں اسپورٹ کرے اس کی پرسکار قوت کے مقابلے لہذا یہ سب رشتہ جو ہے یہ آ کر کہتے نہیں ہمیں کہ مجھے اللہ نے پیچھا دروازہ پھر پھٹا کر تو میں تمہیں یہ کہوں بلکہ ان کا کلام ہمارے کانوں کے لیے نہیں ہوتا ہمارے دل کے لیے ہم اس لیے ناز کرتے ہیں تاکہ یہ تمہارے دل کو مضبوط کرے انی ماں کو بھائی دو رب ملائق جب تمہارے اپنے فریدوں کو یہ نہیں یہ حکم دیا انی ماں تم فصل پہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم ثابت قدم رکھو اہل ایمان کو تو یہ ثابت قدم رکھنا سل میں اس کا کلام دل سے ہوتا ہے ڈٹ جاؤ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے آدمی جو ہے چھوٹے جسمانی طور پر بڑے کمزور نظر آتے ہیں لیکن وہ جب کسی معاملے میں ڈٹ جاتے ہیں تو وہ بقول کسی انگریز کے قائدہ ان کے مقابلے میں برف پگھل جاتی ہے یہ آدمی نہیں پگلتا تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان انہیں اکسپٹ نہیں کر سکتا لیکن اس شخصیت کے پیچھے کوئی اور چیز ہوتی پھر جب آدمی مرنے والا ہوتا ہے تو بڑی عیب سی کیفیت ہوتی ہے اس دنیا سے چل چلاؤ ہوتا ہے اس دنیا میں داخلہ ہوتا ہے آدمی کی اپنی پوری زندگی اس کی نظروں کے سامنے گھوم جاتی ہے اور اس وقت انسان کو اپنی نیتیاں یاد نہیں آتی اپنی بدیاں یاد آتی کیوں جب آدمی کو پولیس اسٹیشن بلایا گیا تو آدمی کو اپنی نمازیں یاد نہیں آتی اس کو آپ نے وہ گبلے یاد آتے تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے بلایا ہو سکتا ہے اس وجہ سے بلایا ہو سکتا ہے اس بلایا تو وہ چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ ایک ریل کی طرح چلنی شروع ہو جاتی اس وقت ان کو تسلی دینا کوئی بات نہیں <سحن> لیکن یہ کہ اللہ نے تمہاری قربانیوں سے انہوں نے معاف کر دیا جیسا کہ میں نے انسان کی دیتی اگر کوئی نوکر ہے کسی کا اور وہ کام کے معاملے میں کبھی جو پائی کر دیتا ہے کبھی سویا رہ جاتا ہے یا کبھی دو چار آنے ادھر سے ادھر کر لیتا ہے لیکن لیکن مجھے دیکھتا ہے کہ مالک کے یہاں ڈاکہ پڑ رہا اور وہ آدمی سامنے آ جاتا ہے لڑتا ہے اور جان دے دیتا ہے تو اس کا جو مالک ہے وہ آنے والوں کو جو اس کا افسوس کرنے آئے ہیں یا وہ چوری کے واقعات کا پتہ کرنا یہی بتایا کہ تم نے یہ نوکر دے بس پر جو ہے وہ ڈیوٹی ٹائم میں سویا رہتا یا میں سگریٹ کے لیے بیٹا تھا جہاں کہا جاتا اس میں وہ یہ بتائیں کہ کتنا وفادار ملازم ہے میری خاطر اس نے جان دے دی یہ وجہ کہ اللہ یہ کرتا اگر تم جان دے دو میری خاطر تو پہلا کون ہوگا یا پھر نہ کم چلوں گا تمہاری ساری خطا معاف کر وہ کسی کے سامنے ذکر نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کیا پاڑے کیے ہوئے پہلے تو سب سے بہترین نسخہ تو یہ ہے گناہ گسوانے کا تو وہ پھر بشارت دیتے فکر نہ کرو بننا کرو اس لیے کہ تکلیف تو ہوتی ہے نا اس میں تو کوئی شک نہیں نکلے موازن سو کرا ہر مرنے والے کی جان کوئی چوکی نہیں نکلی یہ تو فلموں میں چوکی نہیں ملتی ہے بس تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گزری تھی کیفیت وہ آپ کے سامنے ہے یہاں تک کہ اللہ چل ہوتی تھی کہ وہاں آباد میرے ابا جانے فرمایا کہ تیرے ابا پر آگ کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اگر دہشت جی کا کہتے ہیں کہ اگر کسی کی جان چوکی نکلا کرتی تھی تو میں بڑی اس کی تعریف کیا کرتی تھی کی کہ کیسے اس کے ساتھ اس کی موت ہوئی ہے لیکن جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے اس کے بعد میں نے پھر کبھی کسی رشک نہیں کیا سوقی موت پر تو جان نکلنی بڑی مشکل تھی ہوگی اس وقت کسی کا تسلی دینا اصل میں توجہ بٹانا آدمی کی تکلیف کو کم کر دیتا ہے کم از کم وہ جو مینٹل ٹارچر ہوتا ہے میرے ساتھ ہوگا کیا اب یہ کیا وہ جسمانی تکلیف اکیلی رہ جاتی ہے ذہنی تکلیف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے آپ پھر یہ کہ جب جنت کی بشارت مل جائے تو اپنے من میں سوکھی ہو جاتے ہیں اگر عورت کو یہ پتا چل جائے میرے یہاں بیٹا وہ آپشی روپے جنہیں چل رہی کو تم کار اور کچھ خبری لوز اس کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا آپ کو وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا نم اور لیا اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی تنخواہ لینے کے لیے لائن میں لگا ہوا تو ساری گرمی ہے اس وقت ساری گرمی سردی میں تبدیل ہو جاتی ہے کیونکہ نوٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں نہن اور دنیا و ہم دنیا بھی تمہارے دوست اور آخرت میں فرشتوں میں آپ دیکھیں اللہ کی کلام کو پڑھنے کی صلاحیت صرف جبرائل امین ہے پرانے حکیم کو پڑھنے کی صلاحیت آسمانی کتابوں کو پڑھنے کی صلاحیت صرف جبرا امین کے اندر باقی فرشتوں کے اندر میں نہیں وہ تو ہیں کہ اس کو پڑھیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کلام علیہ کی تلاوت کرتے ہو تو فرشتے جو ہے وہ تمہیں گھیر لیتے ہیں جس طرح پروانے پر جو ہے وہ آگ کو گھیر لیتے ہیں اور جہاں تک وہ تمہارے قریب ہو جاتے ہیں کہ اپنا منہ تمہارے منہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تاکہ کلام اللہ ان کے اندر میں سے گزرے اس وقت میں سے کسی کے منہ کی بدبو نے دور دکیلتی ہے اللہ کا کلام اپنی طرف کھینچتا ہے اندازہ کرو اس کی اس کی کوکھ کا کتنی ہوتی ہوگی اسے تمہاری اس بدبو کی وجہ سے تو ہم دوسر سے تمہاری دنیا میں انسان کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے جو یار ہوتے ہیں وہ شیاتین ہوتے ہیں کچھ نظر آنے والے ہوتے ہیں شیاتی میں نہ جینے والے کچھ انسانوں جون میں ہوتے ہیں کچھ نہ نظر آنے والے ہوتے ہیں جیسے مختلف ریجیمنٹری کے لوگ بھرتی ہوتے ہیں ایک آرمی میں یہاں پر یا مختلف رنگس ہوتے ہیں یونٹس ہوتے ہیں آرمی کے پنجاب ریجیمنٹ ہے گلوز ریجیمنٹ ہے اسی طرح جن کی جب بھرتی کرتا ہے شیطان بھی برتی کرتا ہے تو ان میں پنجابی بھی پھر انگریز بڑی اپنے یونٹ رکھے ہوتے ہیں انسانوں میں سے اور ان کو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتا ہے تو بروں کے یار شیاتی ہوتے ہیں یہی نسخہ اصل میں وہ لوگ جو عامل بنے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں وہ ناک شیاتی ہوتے چونکہ یہ لوگ رہتے گندے ہیں اور وہ گندے پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ ہی کی یاری ہو جاتی ہے اور یاری دوستی کو دو چار نستے آ کر بتا گیا کرتے ہیں اسی لیے ان کے یہاں یہ ہے کہ آپ نے نہانا نہیں کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا اور بعض افراد کلام اللہ بھی یہ لوگ ہاتھ کے جنابت میں پڑھتے ہیں یا پشاب کرتے وقت پڑھتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے شیطان راضی ہو جائے اس کی رضا جو ہے وہ حاصل کیا کرنے کے بعد ان کے چہرے پر سیر لکھی جاتی ہے کچھ را جو وہ خدیش نظر آتا چاہے رقص کتنا بھی دو رات انسان محسوس کر لیتا ان شان آتے ہیں تو یہ ان کی دوستی ہوتی ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کے احکامات کے بعد کرنے والے ہوتے ہیں خدیشنے ان کے دوست ان کے یہاں ان لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے جیسے آپ سن تا ستمبر مارتے ہیں جب کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھ کر تو فرشتے جو ہے وہ لپکتے اور ایک دوسرے کو بتاتے بھی جاتے کہ فلاں جگہ جو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ وہاں ایک دوسرے کے اوپر اکٹھے ہوتے ہوتے جہاں تک کہ ان کی تک جو ہے وہ لائن لگ جاتی مینار کی طرح وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چلے جاتے اور جب مزے ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ ان سے پوچھا میں نے بندے کیا کہہ رہے اللہ تم سے جنت جلن کر رہے تھے انہوں نے دیکھی ہے نہیں دیکھی تو تم گوار ہو نہیں دیکھی یہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے کیا انہوں نے دیکھی ہے اللہ نہیں دیکھی تم دوار ہو میں نے پناہ کیا. اور میں نے ان سب کو بخش دیا تو ایک اس میں سے فریشن یہ کہ اللہ ایک آدمی تو ان میں وہ تھا جو اس ذکر سننے کے سے نہیں بیٹھا ہوا تھا بلکہ اس لیے بیٹھا ہو کہ پاپا میری طرف دیکھے تو اشارہ کر کے باہر نکلو گھر میں کوئی کام ہے مہمان آئے ہوئے اپنے کام کی وجہ سے وہاں بیٹھا ہوا تھا اللہ کہے گا یہ وہ گاؤں ہے پاس بیٹھنے والے بھی ساری آدمی رہتے جی آپ نے لڑ لگے مطلب تو ان کے ہاں نخل ویا کو حیات دنیا دنیا میں بھی تم اکیلے نہیں تھے اگر تم خیال کے شار کے مقابلے میں تمہارے اندر استقامت کی تو یہ نہ سمجھو کہ ہم بھی بڑے فن خان تھے یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں بلکہ یہ اللہ کی توفیق اور ہماری مدد کی وجہ سے بھی تھا تمہارے سال سے تم اکیلے نہیں وارکن تین والا ٹوٹ بھی آپ اس میں ہر وہ چیز ہوتی ہے جو تمہاری چیز کو اچھی لگتی ہے دنیا میں بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن حکم ہے کہ نہیں کرنی وہاں یہ روک ٹوک نہیں ہوگی اس لیے کہ وہاں گارنٹی یہ ہوگی کہ نفس کو کوئی بری چیز اچھی نہیں لگے بدل کو اگر اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جاؤ آج کے بعد دو تم چاہے کرو میں نے تمہیں بخش کیا تو یہ اصل میں اللہ کے علم کا جو ہے وہ یہ اظہار تھا کہ یہ اڈا کبیلا کنا جو ہے میں یہ مبتلا نہیں ہوگی یہ لوگ تو اس میں جو تمہارے دین میں آئے گی اب اس کے لیے بڑی پیاری تصدیق ہے علماء نے کہ بعض چیزیں مہمان جو ہوتا ہے اس کے دین میں ہوتی ہیں کھانے کی تمنا ہوتی ہے لیکن وہ میزبان کو آڈر تو نہیں نہ دے سکتے وہ ہوٹل پاس تو نہیں بیٹھا کہ کہیں آج میں چپل کباب کھانے ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کے دل کی تمنا ہوتی ہے ایک وہ چیز ہوتی ہے جو اسے میزبان نہیں آتا تو کہا تھا کہ جو تمہارے جینے آئے گی وہ تمہیں ملے گی جمع خیال کرو گے اور دوسرا والا کچھ دیا مان سکتا ہوں اور اس میں وہ کچھ بھی ہوگا جو تم مانگو اب مانگو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز پیش کی جی وہ بہترین ہے جتنا ہمارا اپنا مزاج کوئی آدمی کہہ سکتے اچار لاؤ آم جنت میں اچار سے روٹی کھاتا رہا اس دنیا میں اسے سوال اچار سے بغیر آتا ہی نہیں کہ اس کے سامنے ٹکے رکھے ہوئے کو کہہ مجھے جا جا چٹنی چاہیے کودنے وہیہ کی جائے گی ایک وہ جو اللہ تمہیں نے دے گا ایک وہ تمہارے اپنے دل کی مدد والا مات نوجوان غفور رحیم یہ غفور رحیم کی طرف سے ریفریشمنٹ ابھی اور بہت کچھ آگے لیکن یہ نزل ہے نزل بنا نازل سے نازل جب کوئی ہوتا ہے مہمان فوری آتا ہے تو آپ کے پاس جو بھی ٹھنڈا تتا جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ اسے پیش کر دیتے ہیں وہ ہوتی ہے ریفریشمنٹ اس کے بعد پھر آپ نے ان کے لیے کیا کرنا ہے کیا پکانا ہے کیا وہ دوسرا مسئلہ ہے یہ جو کچھ ہوگا یہ تو ہوگی ریفریشمنٹ ٹھنڈا پینا ہے جی گرم پینا ہے کیا پینا ہے یہ وہ ہے اس کے بعد تمہاری اپنی جنت ہوگی اس میں جو اللہ تمہیں یہ سلائی دے دے گا صلی اللہ وسلم کی مسلم کی حدیث کے مطابق تم ایک پرنٹا دے گا تمہارے اندر یہ آئیں پیدا ہوگی اگر گُنا ہوا بوجھ مجھے مل جائے تمہارے سامنے وہ پرنٹ تمہارے سامنے آ کر گرے وہ بُنا ہوا تم کھاؤ گے اور کھانے کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کہو گے اور وہ الحمدللہ کی شکر میں دوبارہ کو گردا ہو کر چلا جائے اللہ پتا تو یہ سارا کچھ جنت میں تمہاری جنت جی کی پار چلی جائے تو ہمارے صاحب نے ساتھی نے کہا تھا دیکھی آپ نے جنت کے بارے میں یہ گائے تھے اس کی لالچ میں آمال نہیں کرنے تھے حالانکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا طلب کرنا سابق ہے اور اللہ نے جو آداب بیان کی پرانے حکیم میں اس میں بھی جنت طلب کرنے کی اس ترغیب دی گئی تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے آمزور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال وزیر سے پوچھا کہ تم رب سے کیا مانگتے ہوا کرتے ہو تو کیا مانگتے حضور میںن دن دن دن تو بلک نے کہا میں کہا اور آپ کی طرح و بلاغت اور کافی کافی جوڑ کر تو رف سے نہیں مانگ سکتا میں تو بس دو لفظوں میں دعا کرتا تو آپ نے فرمایا میں تو اللہ سے اللہ مجھے جنت دیتے جنمن سے پنا دیتے تو آپ نے فرمایا تو لو میاں انہی دو چیزوں سے تمہاری دسا تو برابر گھومتی ہے ہم اتنا مسئلہ لگا کر مانگتے ہیں ہم نا کو گھما کر پکڑتے ہیں یہی چیز مانگتے ہیں اللہ جنت میں دعوت کرتے جنت سے پکڑ کر تو ڈائریکٹ مانگ لیتا ہے اللہ سے ماننا جو ہے یہ عبادت ہے مستقل سمجھ رہے نا ہمیں ملی ہوئی ہے اسکر بھی, بھی ماننا ہم پر واجب ہے اس لیے کہ مانگنا دعا ہے اور ادعا ہو عبادت ادعا ہو عبادت. عبادت اسی لیے نے فرمایا وہ کالا رب دو مجھ تمہارا رب کیا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا آج کے اگلے ہدے میں فرمایا ان نندا جی نے یش تک یقیناً وہ لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں حالانکہ مقصد اس کا کیا ہے اللہ جی نے یش تک بے دعا آئی سے دعا سے تقبر کرتے ہیں تکبر کرتے دوسری تفصیل میں انہوں نے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا حضور یہ تو بات پہلے دعا کی ہو رہی ہے کہ اللہ کہتا جو لوگ میری سے تقبل عادت جیسے آپ نے فرمایا دعا ہوا ایک بات دعا ہی تو عبادت ہے تو یہ جنت مانگنا جہنم سے پناہ مانگنا یہ ایک الگ سے ہے عبادت باقی یہ کہ ایک مثال شاید آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کا بچہ آپ اسے کہتے ہیں میری جرابے لے آؤ میری چوٹی لے آؤ میری کوپی لے آؤ بنتا ہے لائ آپ کا بیٹا ہے بیٹے کی حیثیت سے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ آپ کے پاس جب وہ لے کر آتا ہے آپ خوش ہو کر اسے ایک روپیہ پکڑا دو یہ آپ کی طرف سے انعام ہے اس کا حق نہیں ہے دوسرے دن آپ کا ٹوپی لیا ہو بیٹا کہتا روپیہ نکالو اب آپ کو غصہ آئے تیری ایسی کی تصدیق لاؤ میں تمہیں روپیہ دیتا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں کر رہا اللہ انعام دیتا اس میں کوئی شک نہیں وہ سب سے زیادہ وصول کر لوں اطا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر لیکن یہ کہنا کہ ربا میرا ایک کام کر تو دو نفل پڑوں گا یہ بنیا پاتے پہلے دوڑ کا تو نماز حاجت پڑھو ایڈوانس اور گرگڑا کر اسے دعا کرو پروگار میرا یہ کام کر دے نہ کہ چھت لگاؤ کام ہوگا تو دو نفل پڑوں گا یہ سودا بات ہے یہی معاملہ جنت کا کرو بھی اس لیے کہوں گا کہ جنت ملے گی آپ کا کام یہ کہ یہ رب نے کہا کیا ملے گا یہ لاپس چھوڑ پھر وہ پروفیسر صاحب کر رہے تھے پچھلے دور میں جنت کوئی ایک جنت نہیں ہے جنت کی جو بہت سی افسام ہیں وہ شخص جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا اور جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ وہ چلے گا حبون ون چوتروں کے بعد جھجک کر چلے گا گاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی وکلپ ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس زمین کے دس گنا بڑی جنت دے گا تو آپ اندازہ کریں جو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب ان کی جنتوں کا کیا عالم ہو اور وہ جنتیں بھی نزدیک نہیں ہوں گی وہ آپس میں کمیونیکیشن کی سہولت اہل جنت کو ہوگی ان کے اندر اللہ کے اسلحی رکھے کا جائتا اندر جو میں سنا تھا کہ اہل جنت والے جنت کو پکارے اور آپس میں گفتگو کریں گے تو سن کر میں تم ایک دوسرے کی جنت کو اس طرح دیکھو گے جس طرح ستارے دیکھتے ہو تو جلطے بھی اللہ تعالیٰ ہیں لیکن انہیں اپنے امنوں کی قیمت خدا کے لیے نہ بتائی اپنے امنوں کی قیمت کس کی کو نظائے رب کو ہمیں رقطوراتی کرنا ہے بس مِن مَنْ دَعَى اس سے بڑھ کر بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے گا آپ دیکھیے کہ دنیا جو ہے اس کے اندر ایک نفسہ نفسی کا لال میں اور ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا دائم. جو آپ کو یہ کہ میں نے اسلام میں میں جو ہے آئی آئی میں لیا پلاٹ اور بنوا رہا ہوں ٹرسٹوری ہے بن دوسری بنوا رہا ہوں وہ بھی ایک دای ہے جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میئن تو بھی بچاؤ عیانت جمع کرا کے ہر مہینے تمہارا دماغ پڑھا سکتے اسے نو کے ساتھ گھر مارو کتنے بنتے ہیں کتنے میٹر مار کر لگ جائے گا تمہارے مکان وہ بھی دائی ہے اس طرف کہ مکان بناؤ اور اسی طریقے سے ہر شخص جس نے اچھے کپڑے پہنے کوئی اچھا کپڑا پہنے ہو, وہ بھی دائی ہے آپ اسے پوچھیں گے یہ کہاں سے کپڑا لیے کتنے روپے کر دیے کسی طریقے سے آپ مسجد کے پاس جب نکلتے میں بیچنے والے خریدی سے آپ نے دیکھا کہاں سے خریدی ہے خریدی ہے ہر آدمی نہ صرف کسی نہ کسی چیز کا دائی ہے بلکہ دوسرے کو گائڈ بھی کرتا تو اس لحاظ سے سب سے بہترین یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف بلائے خود بھی اللہ کے ساتھ کرے اور اس کی آپ لوگوں کو انسپائر کرے اس سے لوگ پوچھیں کہ تمہیں کس چیز نے اتنا اچھا بنا دیا ایک آدمی ہے وہ پہلے بدخو تھا روٹ تھا گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک درست نہیں تھا ماں باپ کے ساتھ درست نہیں تھا دوستوں کے ساتھ درست نہیں تھا وہ مار ہو گیا کسی کسی دماغ کی طرف سب کی دماغ کی طرف دماغ اسلامی کی, کی طرف کسی اور دماغ کی Anderes. اگر تو اس کے اخلاق ہو گئے درست گھر والوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ درست ہو گیا ہے پہلے گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتا ٹائم دیتا ہے پولا گتا ہے اس کے اندر قوتیں برداشت آ گئی ہے پہلے ہفتے کے ہفتے پھینٹی لگاتا تھا گھر والوں کو اب کوٹا بھرا دیا جھونے کے بعد لگانی شروع کر دی تو اس کی بیوی بھی یہ دعا کرے گی کہ اللہ کرے میرا بیٹا تم مروئی ہو میری موں تو سوتی دے رہا اور اگر صاحب نے دین کی طرف مائل ہونے کے بعد چار چار مہینے چھ چھ مہینے آٹھ آٹھ مہینے وہی وہ نہیں بتانا گھر والوں کو یا بچوں کی پٹائی کرنی شروع کر دی انہوں نے یا جو بھی چیز دیکھا اس کو اٹھا پٹاخ کرنا توڑنا شروع کر دیا دوستوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ رویہ ان کا دوست پڑا تو بیوی پناہ مانگی کیا تھا مولوی بننے سے اور دوست تو بہترین انسان کا جو دعوت ہے وہ انسان کا اپنا حمل ہے رکاوٹ کچھ تفصیل کرنی ہے کہ صرف بنایا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے یقیناً اللہ یہ بات نہیں بخشے گا کہ کسی نے کے ساتھ کسی کو نہیں کیا اس کے علاوہ یہ گناہ ہے وہ جس کو چاہے اب اس میں جائے تو جنرل پاور اور بتا دیتے کہ بکیا گنا کرتے چلے جرپور کچھ نہیں ہو ہے وہ صرف اسی طریقے سے سروس میں اللہ جی کہا ہے وہ مایوس کی اکثریت اللہ پر ایمان اس طرح سے لاتی ہے کہ ساتھ ساک بھی کرتی رہتی ہے اور ان اکثر لوگ اللہ کا ایمان نہیں لاتے مگر ساتھ سیت بھی کرتے کہنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے جاننے پرکھنے کی چیک کہہ گئے جس طرح اسلام کی دعوت کو اگر ایک کلبے میں بیان کرنے کے لیے کوئی کہے وہ ہے تو ہمیں اور اسی کی طرف بار بار دعوت بھی کی گئی ہے توفید کی طرف کسی کو امانت بھی کہا ہے اس وقت فرصت ہے کیا کہاں کام ابھی باقی ہے نورے توحید کا استعمال ابھی باقی ہے تو اصل میں جو امانت انسان کی اسپورٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ توحید کو انسان قائم کرے سرادی سطح میں اپنی ساتھ میں اور کی تک اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر کوئی کا نہیں ہمارا تحریک کا آثر جو ہے وہ تراش ہے تو اس میں بھی جو ہوگی اثر اصل وہی ہوگی کہ نیچے سے لے کر اوپر تک اور اوپر سے لے کر سر کے معاملے میں یہ بات یاد رکھیے کہ صرف کبھی بھی کسی ایک چاؤ کا نہیں جس طرح مختلف بیماریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا وائرس اپنی شکل تبدیل کر لیتا اور دکان کے بارے میں بتایا جاتا ہے ایک دکان جو لگتا ہے انسان کو وہ دوبارہ کبھی نہیں لگتا اس کی نئی شکل لگتی صرف جو ہے جب یہ دیکھ لیتا ہے شیلان کہ انسان اس سے واقف ہو گیا اس دور کا انسان واقف ہو گیا ناک میں ناک اتار کے تو وہ کوئی نئی شکل کا شکل لے آتا ہے لوگوں کے کام اور جس طرح یہ سائنسدانوں کا کام ہے وہ لیبرٹریوں میں جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں محنت کرتے رہتے ہیں تاکہ بیماریوں کا علاج دریافت کرتے رہیں نئے جو وائرس آتے ہیں سامنے ان کا علاج ان کا دوڑ ان کے لیے کوئی اینٹی بایوٹک جو ہے وہ دریافت کرے اسی طرح ایک لباس کا کام ہے تو وہ محنت کرتے رہیں اور ہر دور کی شفٹ جو ہے اندر سامنے لے رہے وہاں پہ اس دور میں شفت نہیں شکل کیا جس چیز کو ایک بار میں بڑے واد انداز میں بیان کیا ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور تہذیب کے آزر خنم آؤ میں ترشوائے صنم اور تہذیب کو آزر قرار دیا ہے آج سے ساڑھے چار ہزار پہلے سال پہلے آزر دفعہ فرد وائر کا حضرت رحیم السلام کے والد وہ تراشتے تھے تہذیب کو علامہ اقبال نے ایک آدر قرار دیا ہے جو ہر دور میں نیا بنا کر لے آتی ہے ہماری پارلیمنٹ ایک گفت ہے دروازے اگر وہ دعوی کی رونیت کرتی ہے تو وہ ہے. اور بعض وفاق انسان خود ایک گفت ہوتا ہے ایک گراؤنڈ ہوتا ہے اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں اس پر ہم چالن شروع کریں گے تو اس دور میں میں اور جام اور ہے جب اور, اور ساتھ میں مینار کی روشے ستم اور تہذیب کے آغاز نے ترشمائے سرم اور مسلم نے بھی کافی کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن یہ وہ دور تھا جس جی زمانے میں مولویوں کی اکثریت نیشنلزم میں گرفتار ہے اور خود اقبال بھی کچھ اچھا رہا ہے سارے جہاں جیسا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گستا ہمارا وہی اقبال اس کی نفی گر ہے اور یہ جو مولویوں پر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے مذہب سے کون بنتی ہے قوم تو علاقہ سے بچتی ہے ملک سے بچتی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تعلق میں بڑا سب سے وطن ہے جو پہنا کس کا ہے وہ مذہب کا کمر تو ہر دور میں اسے کبھی شکل تب کر لیتا ہے ہمیں جائزہ یہ لینا چاہیے کہ آج کے دور میں صرف کس شکل میں موجود ہے کہیں ہمارے اندر ہمارے گھر کے اندر تو موجود نہیں ہمارے ملک کے اندر تو موجود نہیں اور اگر ہے تو ہم اس کو دفاع کرنے کے لیے ہٹانے دیں گے کیا کچھ کر رہے ہیں جن کے جمن میں علماء مار مختلف اس کی گریز کی ہیں سمجھانے کے لیے انہوں نے جن کے کبھی شرکیں جلی اور شرکے احتیاطی شرکیں امن عملی چڑکیں جل تو رہے ہیں وہ بالکل سامنے نظر آتا ہے کوئی کسی کالی دیوی کے سامنے سر رکھتے ہوئے کسی لال مناس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو بالکل جلی ہے سامنے نظر آ رہا ہے دو سو چار کی طرح کی چت کبھی یہ ہے کہ بزم تو نظر نہیں آتا لیکن اگر کسی کے عمل کو اینالائز کیا جائے اس کا تجزیہ کیا جائے تو اندر سے چت نکل آتا ہے اس کے لیے جیسے کوئی آدمی ہے نماز پڑ ہے چلتے میں اسے اپنا پڑوسی اپنا دوست یار نظر آیا اس نے سوچا سوچے گا میں اتنے درخت دیتا ہوں میں بھی تین برس کو شمار دیا لگ رہا دو دفعہ مجھے اور کہہ دیا پانچ دفعہ کہہ دیا میرا سہدا لمبا کریں تو سجا رویل کے سامنے کر رہے دس سائٹل اس کی اللہ کے لیے تھے پانچ سائٹل اس کے اس پڑوسی کے لیے ہو گئے تو ایک سجدے کے دو موجود ہو گئے اب یہ وہ چیز ہے جسے وہ خود کر کرتے تھے دوسرے کو تو نہیں پتا اس نے کیا, کیا کیا ہے تو یہ ہے اصل میں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جس نے سن پایا منسندہ کی رائے فقادر جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی کسی کو درجانے کی نماز پڑھی اس نے کیا میں کسی بت کو سجا نہیں ہو رہا بزا ہے لیکن بھارت اندر ہی اندر اس کے مسجود دو ہو گئے اور وہ جو بات ذات سے معلوم ہے کہ کہاں تک یہ اس کرتا تھا اس کے بعد کہاں تک دوسرے کے لیے وہ سجا ہو گیا ہے سلکے جلی اور سرکے سطح اسی طرح شرکے اعتقادی یعنی انسان جیسا کہ ہم عام طور پر مسلمان اللہ کو عید مانتے احتقادی لحاظ سے ہمارے یہاں بہت کم لیکن عملی لحاظ سے ہمارے یہاں شرک کی بہت سی قسمیں رائے جس میں ایک تو ہے شرک ذات اس سے الحمدللہ للہ الحمد للہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ماننا اس شرک میں دو قسم کے لوگ مبتلا ہے ایک تو وہ قومیں جو اہل کتاب کہلاتی ہیں اپنے آپ کو میاض منظور کرتی ہیں یہود سارا جنہوں نے کہا مارا سے یہود تعالیٰ سے نسال الودیوں نے کہا ہزار لاکھ کے بیٹے ہیں عیسائیوں نے کہا عیسا اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ اسی جس سے ہوتا ہے وہی چیز ہوتا ہے اسی گفت سے ہوتا ہے جیسے بکری کا بچہ بکری ہوتا ہے ہاتھی کا بچہ ہاتھی ہوتا ہے تو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو غالب ہو کیا ہو سجیا کی ہو جاتا ہے کتاب کا یہ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا لہٰذا اس پر میں کوئی وہ فصل گفتگو نہیں کروں گا اس کے بعد ہے چست صفات صفات میں ہمارے یہاں اس میں ٹھوکر کھائی گئی ہے اور اس کے امکانات بھی رہتے ہیں کہ ہماری زبان بڑی معلوم کی ہے اس میں وہی الفاظ جو اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اللہ کی الفاظ کے لیے وہ ہمارے لیے استعمال ہوتے ہیں میں سنتا ہوں اللہ سنتا ہے میں دیکھتا ہوں اللہ دیکھتا ہے میں چاہتا ہوں اللہ چاہتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں اللہ ارادہ کرتا ہے ہمارے زبان میں ایسے اور کوئی الفاظ نہیں ہیں جنہیں اللہ کے لیے الگ استعمال کیا جائے ہمارے لیے الگ استعمال کیا جائے لہذا یہاں بات گڑبڑ ہو سکتی کسی طریقے سے جس سفارشی کے جیون میں اس وقت جس سب سے بڑے خطرناک ش میں ہم لگائے یا جس کے قریب پر ہے وہ ہے مادہ پر مٹیریل میٹرلس پراپرٹیز مارزے کی سفات سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو ہماری نئی جنریشن کو ایسٹ کرتے وہ یہ مارزہ کرتے کیوں ہے اس کو بھی نوٹ کرتے ایک اس وجہ سے کہ نفسیاتی طور پر انسان کو اپنی کمائی پہ آنی یہ بڑی بڑی نفسیاتی حقیقت ہے اس کے لیے واقعہ بھی بیان کیا کرتے ہیں کوئی پھر ساتھ بیٹے نے کہا بیٹا جوان ہو گئے ہو پیر نکلو محنت کرو کام کرو بیٹا بیٹھ جاتا لیکن بیٹا اما کو بہت پیارا تھا محنت کرتے دیکھ نہیں سکتی وہ روزانہ ایک روپیہ اسے پکڑا تھی شام کو آ کر تم امو کو دیکھ لیا کرائی سے تمہارا محنت سے کر وہ روپیہ لا کر ابو کے ہاتھ پکڑتا ابو وہ روپیہ اٹھا کر چولہے وہ جاتا تھا پندرہ بیس دن کے بعد اس عورت کو ہوش جائے اس نے کہا یہ یعنی تو اپنے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے گا تو ایسا کرو کوئی محنت کیا کرو اور باہر سے کما کر لاؤ تمہارا باپ جلائے بھی تو باہر کی کمائی جلائے اپنے گھر کو آگ لگا لگائے خیر اس دن بیٹے نے لا اس نے ابو کے ہاتھ پر رکھا ابو نے اس کا اٹھا کر بیٹے نے وہاں سے جم لیا اور چولہے میں ہاتھ مارا روپیہ بارش کی بار کہا بیٹا آج تم نے اپنی محنت سے پہلے تو میرے چلتے ہیں کی کیونکہ اپنی محنت کیسی تو یہ روپیہ بڑھا پہ رہا تم نے اپنے ہاتھوں کا بھی خیال نہیں کیا آپ لگتے کی جائے جائیے تو سیاسی طور پر یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اپنی کمائی پیاری ہوتی ہے اور مادہ انسان اپنی کمائی سمجھتا ہے اسی نے چیز کیا اس لیے مادے سے انسان کو ایک انس کی طرف انسان مائل پیدا ہوتا دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ انسان دن رات اس کو استعمال کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بیچ وہ ہوتا ہے اسے ساتھ دیتا ہے اس میں سے پتے نکلتے ہیں پودا نکل آتا ہے وہ سب کہ اس کے ساتھ میں بجلی آنے نہیں ہے بٹن دبا کر بلب میں جل جاتا ہے لائٹ جل جاتی ہے پنکھا چلنا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا کو یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دائنی ہے اس میں نہ کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے نہ یہ غرب ہو سکتا ہے نہ اس کا بیڑا غرب ہو سکتا ہے یہ تو اصول بن گیا ہے کہ یہ اس کی صفات میں یہ دائنی ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے پورے کام میں اللہ نے اس پر روشنی ڈالی اسی چھیت دو آدمیوں کا اللہ نے ذکر کیا یا تو یہ تمثیلن ہے یا پھر واقعی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے دونوں سنتے ممکن وعلیکم السلام ماتا نے جان کا لیا ما چیل آنا حقف نہ ہو مارے جان لا بھائی نہ ہو میرے دو آدمیوں کی مثال بیان کرو ان میں سے ایک کے لیے تو ہم نے دو واپ بنائے دو بار اسے را کئے ان کے گرف کھجوروں کی باڑ لگا دی تاکہ جب ریت چلے سہرا کی تو وہ اندر کی سبزی کو اندر کی اس کو متاثر نہ کرے اور پھر منہ جو ہے وہ چڑھا دیے مختلف پینوں پر اور اس کے درمیان مزید زراعت کر جبھی لالان نہ ہرا پھر ان کے درمیان نہر بھی ہے اللہ نما وہی اللہ نے سسٹم بنا دیا پانی کا چشمہ بہ نکلا وہ کان ادا وہ انگور جو ہے وہ بھی اپنے جوگر پر آئے ہوئے تھے انہوں نے پھل دیا ہوا تھا کھجور نے بھی پھل دیا ہوا تھا یہ سب اپنے باہر میں داخل ہوئے تو دے کر مستی کر دی اس وقت انہوں نے اپنے اس ساتھی سے جو حال مست تھا یہ تو تھے نا مال مست وہ تھا حال مست خدا کی مارفت رکھنے والا اللہ کو پہچاننے والا اس سے یہ کہنے لگے مت کا مالک رکھا تو بھائی میرے پاس مال بھی جاتا ہے اور اس کے پاس مال دیا تھا اس کے یاد بھی ہے وہ اضافہ کروں کا ہی کالا باغی حاضر بھی آپ اور وہ او ظالم اپنے اس باغ میں داخل ہوا تو اس نے گمان کیا کہ آپ اس کو کوئی چیز تباہ نہیں کر کیوں آپ بتا رہے ہیں اس آدمی کا جس نے اپنی زراعت لگائی ہوئی اور اس نے کیوں کا کوئی لگایا ہوا ہے اگر بجلی بائک میں روڈ چیکنگ بھی ہو جائے تو اس نے اپنا ڈیزل وغیرہ رکھا ہے انجن رکھا ہوا ہے وہ بجلی کا اتنا زیادہ محتاط بھی نہیں ہے پانی بھی بڑا پلٹ ہوا ہے زراعت بھی اس کی لگی ہوئی ہے ظاہر ہے آپ نے یہ سوچا کہ اب اس کو تو کوئی آثاب نظر نہیں آتے کوئی اسباب نظر نہیں آتے معلوم کا اس میں تک یہ کبھی بھی برباد اب جب وہ پھر گیا تو مزید آگے بڑھا اور میرا خیال ہے کہ قیامت وغیرہ بھی کچھ نہیں آئے تو اللہ خیر ابھی تالاب اور اگر میں بھائی جی میں بھی آیا تھا نے مجھے لوٹا بھی دیا دوبارہ بنا بھی دیا تو وہ مجھے اس سے زیادہ دے گا یہ لیے کہ اگر یہاں اس نے میرے اندر کوئی کپڑی دیکھی ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی مجھے دن کا آپ نے اسے سمجھائے تو کیا کرتے کرالاک کا مل تو آنمت من سو مت سوباد کا رکھے گا تو نے اس کا موسم کر دیا ہے جو بازار یہاں کو کوئی بات نظر نہیں آئی جس نے تجھے مٹی سے بنایا پھر نقطے سے بنایا پھر یہ تمہیں ڈھنگا مٹ بنا کر کھڑا کر دیا لاکینہ وہ اللہ اور ابھی کو اللہ شیخ کو میرا رب تو اللہ کسی کو نہیں وہ اللہ اللہ کا مت جن جاتا تھا اللہ بے لاپ تو جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو تیرے منہ سے یہ کیوں نکلا کہ جو اللہ نے چاہا کوئی قوت کوئی اختیار نہ کسی واپس کسی کو حاصل ہو یہ جو سبق ہے بندروں میں وہ جب گھر میں آئے حالات میں واسط دیکھے بچے کھیلتے دیکھے کوئی مصیبت انگی نہ دیکھے تو گئے مارتا <laughs> سارا کچھ اللہ نہیں ہے خیر ہوا یہ آپ کو پھر بولا آیا سارا کچھ ملیا میٹ کر دیا جس کو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسی سفائی کے ساتھ دور دور تک ماضی آتے جاتا تھا آپ وہی ساری اللہ جو ہے وہ اس کو اللہ نے اس کے پھلوں کو گھیر دے اس کا وہ جو پھل تھے اس کے انگوروں کے انگوروں کے سارا کچھ برباد ہو گیا اس وقت اس نے کہا یوریا پھول ہو جا نئی کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا تو یہاں اس نے کس کو شریک کیا تھا کسی لات کو بناد کو اسا کو ہو نہیں اسباب کو اس نے توقل کیا اسباب پر دیشت. اللہ کے پر آدھا کرتا ہے سب کا شدہ ہو وکیلا اللہ کرتا من دونی مندونی میرے سوا کسی پر توقل نہ کرو میرے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرو اس لحاظ سے آج ہمارا جو اسباب پر بھروسہ ہے جو مادہ پر ہمارا توکل ہے یہ ہے ہمارا سب سے بڑا صرف سفات کا مصحف اس کی صفات ماتے ہی دائنی نہیں بندہ اور ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ جلاتی ہے لیکن تب تک جب تک اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تو جلاتا جب اللہ نے کہا یا نارو رہو پوری بردن و سلام اللہ ابراہیم تو وہی آگ دوساگر یہ ہوا کہ جس طرح ہماری آنکھوں کی روشنی اللہ کے ہاتھ میں ہے جب چاہتا ہے وہ واپس بھی دے دیتا ہے اسی طریقے سے آگ کا جلانا ہے اللہ کے ہاتھ میں جب وہ چاہتا ہے تب تک جلاتی ہے جب وہ کام ہے بنتا ہے مومن کا توقل اللہ پر کا پر نہیں چیز کے ساتھ اس کے بعد صرف حقوق اللہ کے حقوق میں کسی کو شہید کرانا وہ تقاضہ جو اللہ نے بندے سے کرتا ہے اس میں کسی کو اس میں سے کچھ بھی حصہ دے دینا چاہے وہ 0.5% کیوں نہ ہو یہ بھی شریک اور حقوق میں سب سے پہلا جو تقاضہ بندے سے وہ بند کا گا واخلا تو دل نوالی حصہ اسی طریقے سے رسول جب آ کر دعوت دیتے تھے یار واسو کو دو ربا کو رب کی بندنی کرولہ اللہ کی بندنی کرو اس سے جو بڑا تقابلہ جس میں سارے تقابلے آ جاتے ہوئے کہ رب کی بندی رب کی ملازمت اب ہمارے یہاں بندنی کو چونکہ گائے محدود کر دیا گیا صرف نوازا تک نماز روزے تک کر دیا گیا اربی میں یہ سورج مکھی کا تیل ہوتا ہے تو سوی پڑھنا ہے تو اس کے ڈبے پر لکھا ہوتا ہے تو گویا سورج مکھی کا مطلب ہو گیا کیونکہ وہ اپنا رخ سورج کی طرف ہی کیے رہتی ہے تو وہ سورج کی لوڈی جدھر سورج جاتا ہے وہ ادھر اس کا بھوتا ہے میں نے رخ جما لیا میں نے چہرہ جما لیا اس پر جس نے مجھے پیدا کیا تو چونکہ سورج مکھی کا وہ خوب اپنے چہرے کو جما لیتا ہے سورج کی طرف اپنے رخ کو جتنے وہ جاتا کر وہ پھرتا چلا جاتا ہے تو یہ ہو ہوگا شمس ایک اس محوب کو لے کہ بندہ مومن کا رخ اپنے رب پر جم جاتا ہے عدیم ندا سیدھا کام ہوا سب کا کام ہوتے نہ وہ تو رب پر جم جاتا ایک یہ مطلب دوسرا مطلب ہوتا ہے عربی میں عرب عید اس اونٹ کو کہتے ہیں جو مونت رام ہو گیا ہو اسے کتابیں کر لیا گیا ہو اس کی تربیت کر لی گئی ہو اور اس پر پلانا ڈال دیا گیا ہو اب صرف یہ ہے کہ مالک اس پر بوجھ لا دے اور وہ چل رہے یہ ہے البرعید المقد تو گویا اب جو ہے کہ جو ہر وقت تیار رہے کہ جو لوگ بھی مجھ پر میرا مارے ڈالے گا جو ذمہ داری بھی مجھ پر ڈالے گا مجھے واضح کرنی ہمیں نہ یہ مف مطلب ذرا دیکھتے کہیں کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں تیسرا ہے اب طریق المبل اس رستے کو کہتے ہیں جس رستے پر لوگوں کے چلنے سے وہ رستہ پامال ہو گیا جس جی طرح کہتے ہیں تو یہ درمیان ذرا کہاس کرتے ہیں جو بس اسٹاپ ہوتے ہیں یا ویکسین ہوتے ہیں اس کے بالمقابل تو لوگوں کے اترنے سے اور پھر وہ روڈ کراس کرنے سے وہ ایک سیر راستہ بن جاتا ہے گھاس کے درمیان اور اس پر کوئی اونچائی کوئی نیچائی باقی نہیں رہتی اس کی رٹیریشن ختم ہو چکی ہوتی ہے اس رستے کی تو گویا عبد وہ ہوتا ہے جس کے اندر ریڈیشن ختم ہو جائے اور وہ بچ رہے اپنے رب کے سامنے اسی طرح جس طرح بندوں کے لیے رستہ بچھا ہوا ہے اب قریب المعبد تو یہ ہے ایک غلامی کا مقبول میں نے پیدا نہیں کیا جنات کو انسانوں کو مگر یہ تو میری عبادت ہے اب عبادت کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اتاش یہ تو نہیں کہ آپ بندگی کا تقاضا بھی کرتے ہیں اور جو حکومت ہے آپ اسے نہ بھی مانیں بندگی کا پہلا مسئلہ یہ ہے غلامی کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مالک کی رضا پر آپ راضی ہو جائیں اپنے آپ کو مالک سے سوچ جیسے غلام وہی کھاتا ہے جو مالک لاتا ہے وہی پہنتا جو مالک پہناتا ہے اس کی کوئی نہٹی ہوتی ہے نہ اس کی کوئی تنخواہ ہوتی ہے وہ تو صرف روٹی کا محتاج ہوتا ہے اور وہ بھی وہ جو اس کا مالک ملتا ہے تو یہ ہے غلامی کا جو حکم آئے گا اپنی طرف سے اس کو ماننے کے لیے تیار اس میں کوئی ریٹیلشن نہ ہو اور وہ اداس اتنے سینیا رحما بلا نے یہ کہا کہ اداس تو انسان انسانوں کی بھی کرتا ہے لیکن اس اتاس میں جبر ہوتا ہے ہم یہاں گورنمنٹ کی بات بھی مانتے ہیں اپنے مینجمنٹ ڈائریکٹر کی بات بھی مانتے ہیں اور کی بات مانتے ہیں یہ تاخ ہے لیکن ان کی اطاعت یہ مزدوری یہاں پر ہم کسی لالچ میں کر رہے ہیں رب کی جو اتاش ہے اس کا انہوں نے دیا ہے لوایا کا ظلم و خوش ہو انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کا ظلم و خشو یہ محبت گستا سر بنا کے انسان انسان کے اندر ظلم جھکاؤ کی کیفیت ہو محبت کے ساتھ کرے وہ جو واقعہ ملتا ہے رابہ بستی کے بارے میں واللہ ملال اس میں کتنی حقیقت ہے کہ یہ الفاظ ملتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے جنت کی لالچ ہے تو جنت کو مجھ پر حرام کر اور اگر میں اس لیے کرتی ہوں تو مجھے جہنم کا ڈرا ہے تو جہنم کو مجھ پر واجب کر میں تو تے سکتا ہے اس لیے کرتی ہوں کہ ہے تھی سکتے کے پاس یعنی اگر جنت نہ بھی ہوتی جہنم نہ بھی ہوتی تو بھی میں تجھے سچا کرتے ہوں لیکن ہمارا حال وہ نہیں ہم تو یا جنت کے ان درختوں کے یا گرو کے چکر میں پڑے ہوئے لیکن اگر یہی اطاط اس لالچ میں ہم کر رہے ہیں تو اپنے گورن کے اطاف میں اور اس اطاط میں کوئی فرق نہیں وہ دنیا کی جنت کی لالچ میں کر رہے ہیں یا آدت کی جنت کی لالت? وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ دل میں خواہش حور و جنت اور ظاہر میں شوقے عبادت ہمیشہ جی آپ جیسے اللہ والوں سے اللہ بجائے جب تک گھٹنوں میں پانی تھا ہڈیوں میں گودا تھا جسم پر گوشت تھا تب تک تو دنیا میں ہنو کے پیچھے یہاں جب ختم ہو گئی جوانی تو آپ وہاں کی حوروں کے چکر میں مسجد میں ڈیرا جما دیا تو مسجد کوئی یہ بندے ڈال پہلے محلے میں ڈالا کرتے چاہے مسجد میں ڈالتے اگر لالچ جنت اللہ کا فضر ہے اللہ کا امام ہے لیکن جنت ہماری اعضاف کا سلا نہیں جنت ہماری عبادتوں کا صلا نہیں ہے ہماری عبادت تو ہماری قائط تخلیق وہ میں آپ ابت اللہ علیہ میں تو پیسہ ہی ڈالنا اس لیے کیا کہ بندہ جی کرو دیٹ آل باقی میں خود سو کر تمہیں کیا دیتا ہوں کتنے دربی جنت دیتا ہوں کتنی روڑے بخشتے تم دنیا میں کیلکولیٹر لے کر نہ بیٹھ جاؤ یہ مجھ پر سوچ مجرد آتا محبت کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ اللہ محبت کے سکا جاتا ہے وہ کام کرتا ہے کہ محبت کے بغیر کیا جائے وہ اللہ کو بھی قبول بھول اللہ یہ تقاضہ کرتا ہے واللہ جنہ اشد کو خوب بد جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سے باقی ساری محبتیں ساتھوں اور یہی وہ محبت ہے اصد میں جو انسان کو لے کر جاتی ہے کر ٹکانے کے لیے ورنہ ذہنی جنت کو چھوڑ کر مرنے کا دل کسی کا نہیں تو اللہ کی اداس اللہ کی محبت کے ساتھ اور اس کے ساتھ خوشبو ہو دل رو رو ہو جکاؤ ہو تک نہ ہو غرور نہ ہو انسان کے اندر انسان کے اندر وہ گستاخی پیدان نہ ہو جائے جو کہتے ہیں ہمیں دیکھ کر دہم کو بھی آ گیا پسینہ انسان اللہ سے کرتا ہے جو جتنا اللہ کو پہچانے گا اتنا اللہ سے کرے گا اچان محبت کے ساتھ یہ ہے اصل میں اللہ کا تکاضا اب اگر ہم عکاش کرتے ہیں کش باشد کسی بھی اپنے لیے ادھر کرتے ہیں یہ بھی ہم اپنے خدا خود بن جاتے ہیں ایک ساتھ میں آتے ہیں کام سے مقابلے سے آتے ہیں یا سویحان سے آتے ہیں گرمی کے دنوں میں ساڑھے تین بجے تین بجے یہاں پہنچے ہیں روٹی کھاتے کھاتے ساڑھے تین پونے چار ہو جاتے ہیں تو بہت سا دیتے ہیں اب وہ روزی پہلے میڈے میں گئی اب ساتھی طرف چڑھ رہی ہے باہر آیا ہوا ہے جسم ڈوب لیا جاتا ہے سو جاؤ ادھر اللہ کا تقاضا آیا ہوا ہے اس طرف آؤ انسان جو ہے وہ میں پڑ جاتا ہے پڑ جاتا ہے کیا کروں جاؤں نہ جاؤں کروں کیا کروں اب یہ ہے ایک جنگ جو آپ کے سینے میں لگی ہوئی یہ بدر جو ہے یہ اب یہاں ہو رہا ہے اگر تو آپ نے جسم کے تقاضے کو رد کر دیا ہے وہاں تو اور آپ اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں اگر کسی تھکی ہوئی حالت میں آپ کو پھر پیچھے سے فون آ جائے سر یہاں سے گئے. کہ ایمرجنسی ہو گئی واپس آپ نے چوبیس تو کہیں گے نا تو آپ کہ مجھے مار جانا ہو آپ میرے گیئر ٹیکسی لے کر وہاں پہنچی تو اگر آپ نے من کو مار دیا اللہ کی اس پکار پر لبا کہا حیات سلاق کروں جو ہے وہ آپ نے لبا کہا تو گویا آپ نے اپنی کفل کر دی اللہ کے ساتھ اور اگر اس کے بعد ہے تو آپ نے اپنی ادا انسان کے اندر سے اپنی تو خواہشیں ابھرتی بلکہ سب سے خطرناک دشمن تو انسان کے اپنے اندر ہے لہٰذا اس کے بارے میں کہا گیا بندہ خاص طور ہے بھائی کہ آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا ادارہ بنا دیا جیسا میں چاہوں گا جیسی میری خوشی جیسی میری پسند تو اس میں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے انسان کو وقت اپنے آپ اس کے بعد یہ ہائیسٹ لیول پر چلا جاتا ہے معاملہ دوبارہ یہ موت تو بہت کمی کی ہے آئندہ ان شاء اللہ دیگر گروپس کے ساتھ میں سے واضح پتہ हमारे گا تو آج بھی ہمارے مہمان آئے ان کا بھی کچھ